خطبة بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونشكره ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأتباعه الحماة للدين القويم وبعد فهذه أربعونة في فضائل الصلاة جمعتها امتثالا لأمر عمي وصن أبي رقاه الله إلى المراتب العليا ووفقني وإياه یحب و ام بعد اس زمانے میں دین کی طرف سے جتنی بے توجہی اور بے التفاطی کی جا رہی ہے وہ محتاج بیان نہیں حتی کہ اہم ترین عبادت نماز جو بالاتفاق سب کے نزدیک ایمان کے بعد تمام فرائض پر مقدم ہے اور قیامت میں سب سے اول اسی کا مطالبہ ہوگا اس سے بھی نہایت غفلت اور لاپرواہی ہے اس سے بڑھ کر یہ کہ دین کی طرف متوجہ کرنے والی کوئی آواز کانوں تک نہیں پہنچتی تبلیغ کی کوئی صورت بارآور نہیں ہوتی تجربہ سے یہ بات خیال میں آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات لوگوں تک پہنچانے کی سائی کی جائے اگرچہ اس میں بھی جو مزاحمتیں حائل ہیں وہ بھی مجھ جیسے بے بزاعت کے لیے کافی ہیں تاہم امید یہ ہے کہ جو لوگ خالی ذہن ہے اور دین کا مقابلہ نہیں کرتے ہیں یہ پاک الفاظ انشاءاللہ تعالی اللہ ان پر ضرور اثر کریں گے اور کلام و صاحب کلام کی برکت سے نفع کی توقع ہے نیز دوسرے دوستوں کو اس میں کامیابی کی امیدیں زیادہ ہیں جن کی وجہ سے مخلصین کا اصرار بھی ہے اس لیے اس رسالے میں صرف نماز کے متعلق چند احادیث کا ترجمہ پیش کرتا ہوں جو چونکہ نفس تبلیغ کے متعلق بندینہ چیز کا ایک مضمون رسالہ فضائل تبلیغ کے نام سے شائع ہو چکا ہے اس وجہ سے اس کو سلسلۂ تبلیغ کا نمبر دو قرار دے کر فضائل نماز کے نام سے موسوم کرتا ہوں عما توفیقی اللہ بلّا علیہ ہی توکل تو نماز کے بارے میں تین قسم کے حضرات عام طور سے پائے جاتے ہیں ایک جماعت وہ ہے جو سرے سے نماز ہی کی پرواہ نہیں کرتی دوسرا گروہ وہ ہے جو نماز تو پڑھتا ہے مگر جماعت کا اہتمام نہیں کرتا تیسرے وہ لوگ ہے جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور جماعت کا اہتمام بھی کرتے ہیں مگر لاپرواہی اور بری طرح سے پڑھتے ہیں اس لیے اس رسالے میں تینوں مضامین کی مناسبت سے تین باب ذکر کیے گئے ہیں اور ہر باب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات اور ان کا ترجمہ پیش کر دیا ہے مگر ترجمے میں وضاحت اور سہولت کا لحاظ کیا ہے لفظی ترجمے کی زیادہ رعایت نہیں کی نیز چونکہ نماز کی تبلیغ کرنے والے اکثر اہل علم بھی ہوتے ہیں اس لیے حدیث کا حوالہ اور اس کے متعلق جو مضامین اہل علم سے تعلق رکھتے ہیں وہ عربی میں لکھ دیے گئے ہیں کہ عوام کو ان سے کچھ فائدہ نہیں ہے اور تبلیغ کرنے والے حضرات کو بسا اوقات ضرورت پڑ جاتی ہے اور ترجمہ و فوائد وغیرہ اردو میں لکھ دیے گئے ہیں سبحان اشد اللہ اللہ فرق